تمام حراۃم حضرت میرا سوال یہ ہے کہ تیسری رکعت میں اگر ہم پڑھنا بھول جائیں اور ہم نماز ختم کر چکے ہیں تو کیا ہمیں نماز پوری دوبارہ دوہرانا پڑے گی یا سجدہ صاحب سے کام چل جائے گا جی ریحان خان بھائی چونکہ کئی مرتبہ بیان کیا گیا کہ سجدہ صاحب کا اصول یہ ہے کہ واجب ترک ہو جائے اور فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے دعائے قنور جو ہے یہ بھی چونکہ واجب ہے وہ ترک ہو گئی لہذا سجدہ احص کرنے سے نماز جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور دوبارہ نماز کو لکانا اور دوبارہ پڑھنا اس کی ضرورت نہیں ہے لہذا اگر آدمی نے سجدہ صاحب کر لیا دعا کنور کے چھوٹنے پر تو اس کی نماز پوری ہو گئی